کبھی نہیں کہا کہ یہ آئین غیر اسلامی ہے لیکن یہ ابھی دو تین کے بعد سننے میں آیا کہ پاکستان کا آئین غیر اسلامی ہے اور اس کے خلاف جہاد فرض ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے طویل عرصے میں اس نقطے کو نہیں اٹھایا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے عدلہ چار ہیں اور ان عدلہ اربا پر کسی عالم یا مفتی کو پانچویں اصول کی حیثیت سے زیادتی کا حق حاصل نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے آئین میں قادیانی کو کب کافر قرار دیا گیا انیس سو ستر میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انیس سو سے لے کر انیس سو ستر تک پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی مسلمان تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ختم نبوت کے منکرین کی تکفیر نہ کرے تو یہ اس کو فرمے اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ آئین اسلامی ہو سکتا ہے جو قادیانیت کی تکفیر نہ کرتا ہو اب یہ بات کہ دو ہزار تین سے پہلے یہ بات سننے میں نہیں آئی تو بات یہ ہے کہ دو ہزار تین تک تاریخی حقائق ہماری نظروں سے اوجھل تھے اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آئین پاکستان کی تکفیر پر کسی عالم نے اکابر میں سے کسی نے بھی بات نہ کی ہو بلکہ آئین پاکستان کی تکفیر پر اکابر علماء کرام کی عبارتیں موجود ہیں آپ آزان سحر اٹھا کر دیکھ لیجئے مفتی نور محمد صاحب کی کتاب جمہوریت عقل نقل کے آئینے میں اس کا مطالعہ کر لیں اس کتاب میں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ فقط حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے یہ جو شک ہے تو صرف اس شک کی وجہ سے ہم پاکستان کے آئین کو اسلامی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے بعد شک نمبر چار میں مذکور ہے کہ ملک میں مذہب کی آزادی ہر شخص کو حاصل ہوگی یعنی ہر شخص کو مذہب کی آزادی حاصل ہوگی تو اب یہ جو شک ہے یہ سراسر حدیث من بد دینہ فخت کے مخالف ہے پھر اس کے بعد مفتی صاحب ایک دقیق استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ کی شک مقدم ہے اور مذہب کی آزادی کی شک مؤخر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مؤخر مقدم کے لیے کیا بنتا ہے ناسخ بنتا ہے وہ ناسخ کا درجہ رکھتا ہے تو لہذا حدیث بالا سے مخالفت کی بنا پر یہاں موخر مقدم کے لیے ناسخ ہوا اور مقدم منسوخ اسی طرح مولانا یوسف لانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کتاب میں وہ آئین پاکستان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ آئین ہرگز اسلامی نہیں ہو سکتا کہ جس میں اس قسم کی کفری دفعات شامل ہوں تو بات یہ ہے کہ دو تین سے پہلے بھی آئین پاکستان کے کفری ہونے پر علماء کرام کے فتوے موجود تھے اور اب بھی ہیں جیسے کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں لیکن اگر فرض کر لیں کہ علماء کرام نے اس آئن کو کفری نہ کہا ہو اور اس کے بارے میں کوئی بات نہ بھی کی ہو تو پھر بھی ہمارے لیے مستدل علماء نہیں بلکہ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا عدلہ اربعہ ہیں یہاں میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں جو کہ شبے کی صورت میں اور ایک اعتراض کی صورت میں عوام کے سامنے دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب یہ آئین کفری ہے تو اس دور کے علماء کرام نے قرارداد مقاصر کی توثیق کیوں کی ان کی اس توثیق سے تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ پاکستان کا آئین کفری نہیں بلکہ اسلامی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ محض دستخط یا توثیق سے کوئی چیز اپنی حقیقت سے نہیں ہٹ جاتی یہاں قلادارِ مقاصد پر علماء کرام سے جو دستخط کروائے گئے تو وہ صرف اس بات کی توثیق کے لیے تھے کہ انیس سو تہتر کے آئین میں جو اسلامی دفات درج ہیں یا جو شامل کی گئی ہیں وہ اسلامی ہیں یا نہیں صرف اس بات کی توثیق کے لیے ان سے دستخط کروائے گئے تھے تو بلا شبہ فینفسی وہ دفعات تو اسلامی ہیں لیکن چونکہ اس کے ساتھ دیگر کفی دفعات جیسے کہ مذہب کی آزادی وغیرہ اور دیگر وہ عاملا ملک میں نافذ ہیں تو اس کی وجہ سے ملک میں جو قانون رائج ہے وہ اسلامی نہیں ہو سکتا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں چنگیز خان کے وضع کردہ کفی قوانین کے ساتھ اسلامی قوانین پر مشتمل مسودہ چسپہ کر لوں اور یاسک کی تنفیذ عملاً جاری ہو جائے تو کیا یہ یاسق اس اسلامی مسودے سے اسلامی بن جائے گی ہرگز نہیں تو بس پاکستان کے کفری آئین میں شامل اسلامی دفات کی بھی یہی حیثیت ہے تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرات یا کابل علماء کرام نے اس آئین سے متعلق حق پر مبنی فتاوہ جاری فرمائے لیکن ان کے بارے میں تاریخ نے غلط بیانی سے کام لیا پھر ایک بات میں یہاں پہ ایک اور عرض کر دوں کہ اگر بالفرض ہم فرض کر لیں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے یا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کسی غیر اسلامی شک یا آئین کو اسلامی قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس کو اسلامی قرار دے دیں بلکہ ہم اسے کفری ہی کہیں گے اور کسی کی تقلید میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ ہمارے لیے مستطل کیا ہیں عدل اربہ ہم صرف امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کے مخالد ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ان کی بھی کوئی بات نس سے معارض ہو جائے تو ہم ان کی بات کو چھوڑ کے یا تو امام محمد رحمہ اللہ کی بات کو لے لیتے ہیں یا دوسرے کسی فقی کی بات کی طرف رجوع کر لیتے ہیں لہذا صرف دستخط یا توثیق سے پاکستان کائین اسلامی نہیں ہو جاتا بلکہ جب تک یہ سو فیصد قرآن کے موافق نہ ہو جائے تو اس وقت تک یہ اسلامی نہیں ہو سکتا